کیکڑا کا استعمال کیسا ہے اس بیماری کی غرض سے اس کا سوپ وغیرہ پینا صحیح ہے ہمارے امام اعظم ابو ہنی فرد اللہ کا فتویٰ ہے کہ سمندر میں سوائے مچھلی کے کوئی چیز بھی حلال نہیں تو امام اعظم ابو ہنی فرد اللہ تعالیٰوں کے فتوے کے مطابق کیکڑا حرام ہے عام لوگ کیکڑے کو مکرو سمجھتے ہیں اور گرمی میں جناب اس کا سوپ پیتے ہوں یہ ساری چیزیں حرام ہیں ہمارے یہاں اور سوائے مچھلی کے کوئی چیز جائز نہیں پھر یہ بھی آپ نے دیکھا یہاں گفتگو ہوئی کہ جھینگے پر اختلاف ہوا کہ جھینگا کیا ہے بعضوں نے کہا جھینگا حرام ہے اس کی حرمت کا قول اس لیے کیا کہ جن علماء نے جھینگے کو مچھلی تصور نہیں کیا وہ کہتے ہیں جھینگا حرام لیکن حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے اس میں وہ یا ابھی نام یاد آ جائے گا مجھے پہلا فتوا یہی ہے اس کتاب میں جھینگا کیا تو اعلی حکام شریعت میں اعلی نے سب سے پہلا فتوا لکھ کر اس کو علم طب سے اور عربی لغت سے یہ بڑے جاندار طریقے ثابت کیا کہ جھینگا مچھلی ہے اب حکرومت تو اٹھ گئی لیکن فرمایا کہ ایسی چھوٹی مچھلیاں جن کی آلائش یا گندگی نکالی نہ جائے ایسی مچھلیوں کو علمانے نے کھانے سے منع کیا جھینگے کی آلائش نکالی نہیں جاتی اس کی شکل و صورت بھی کیڑے مکوڑے سے ملتی ہوئی ہے لہذا اس کا کھانا مکرو ہے لیکن حرام نہیں اور باقی جتنی چیزیں سمندر کی ہیں سوائے مچھلی کے ساری چیزیں حرام